أعوذ من بسم الرحمن سورج تلاک سورت سے ہم صورت انسان پیدا سورت ناجر مکھ کے سورت کی جو مضمون عتیق ہو سورت تغلون ہو سکے اوسو مقاصر اور توحید رضالت کتاب ایمان آخرت رسو جہاد اور کر صورت او مقاصر یار بہ آور تغل تر اول لگی اولسا ردی صورت صورت اول سورت میں اول سورت تغاہل تغل ردی اول سر لگ دا ایوی یا آئیو ہن ندیو پیغام یا آئیو ہن ندیو پیغام برات یا آئیو ہن پیغام برات کے متاب ندی برات یا ایوان نبیو اے پیغامبرہ ازاق واللخم النساء کرتے سلافور کا احساسو کی بیانو تا سلافور قلقی نفضلقو انہ سلافور کا احساسو تا لعزت انہ لعزت انہ لپارات اور احساسو لولو لعزت انہ شاوو تلاقڑ عزت ہندنا تلا عیدت رہو عیدت دا گیت کو ہننا یا عزتی ہندنا و عبد العدتا اشمیر کئے آگاہ وزت آگاہوری منتظمری مات وہ آبد الحدتا اشمیر کہ حیدت یعنی آگاہ وزمار کئے وقت مطلب تلا کو سجے می ناؤ کلا وقت الله برے گا دور لا دو مو گئی خز ین بیوتِ ہِنّا خزلِ ترا پر کو نہ قدرت تو بضا کو کتھی رہی لا تو کیوں ہِنّا موکا گئے ین بیوتِ ہِنّا کوڑنا اولا یا خروجنا اذری پر پروں نوری قدرت تو بضا کو ہاں الا ایاتی نہ بے فائتیں تکرہ پر دی پکان پی آیا مبین حسن سرگل الا ایاتی حا جاتی پوری پر جاتی شکورے کا حدود اللہ دی پر نشکو دا دا احکام دا حدود اللہ دی دی کمی جاتی نشکو اور جا کے جا دیو کو جو پلنا کسی جا دیو کو دو دو اللہ آخروں کی تغیر تبدیل کبھی یادوں کو ظلموں کو لا سدری لال للّہ یوخو باد لا لہ اللہ شاید جی اللہ یوخو بےدا کی بعد باد بس تالاب رینا دیا تلا آؤ انگی جسدیا جی سے کی کہ نسو ان بلی میاں جا کے یو ورکا نکا اگلی کئی یو فرطر مینہ را جبیاں تو انو کو خدریا میاں چیدرین کلاق ورکا جدا سولا لکھ اشارہ دا کلاقی رجالیو دا نو یو دل دریزا لکلاق دا ظلم دا سولنو. یو دل رضا کھر ایپاق سنی کلاق چیدی میاں چاک یو ورکا یو وبری تو ورکا یو وبری تو ورکا دنی کلاق ورکا جدا جدا خبرنے ترات یہاں کی تلا <سؤال> جائے جب یا دی خوینہ کی خبر وصولا متاغری داد سنت مخالف داد کو جگڑا کاٹ رہے ہو لا تدری لہ اللہ یخط بعد ذلک امرات امر نبات ہمت یو مرتبہ ترجیب دے لا رب پایظہ بلنا کرے جوری کی دا قضا اجلہ کن نہیں دیتا دنیا ای دچو چلا کیو تر شہاد لڑا شہید دار من ہوں لا سنید اللہ کی لا صلاح کے جلید ومن یتقی اللہ یجعل له مخرجا حیثہ گرہ جی ومن یتقی اللہ سوکتی دو قدائنہ یریگی چید خدائنہ یریگی نو خذل وزیر تلاہ نور کی خذل تکریم نور کی ومن یتقی اللہ سوکتی دو قدائنہ یریز خذل یو تلاہ پر لیجعل له خبکر تیسل راہ بخرجا نو یعنی, دو وحکل دو مصیبت دو جانا یعنی دلا او اللہ نے اور جب وہ من توکل علی اللہ فهو حسبه توکلت بخداوتے نصاب اللہ باگ کا نیا وہ وہ ذات ہے فسو کا جیدلہ ان اللہ بالغمرہ تا تمیو تو اللہ جو خدائی ہوئی نہیں مصیبتوں نہ بغلاستم جب سنا وہ اور جو خیر و نظمان بورو دیر خلق خدای خلق جواب، ان او تکلیف کا قسم دے یو تکلیف کے ان, اللہ عمری اللہ ان کے حکم لرا مرد را ہو خوشحالی ہر ہری اللہ پاکو انداز کنیکر نصیب راشی آو کن لیکن تو پیغمبر مانی سکری یو حق برس حالی مانی یو حق برس تبلیگی حجیمان سکری برا دی لپارد رفی درجات را دی آوری واللائی آل خدا یقیتنا جنو مید جوا من المحیدی دحیل من نسائکم انی ان سب کم فعید دکونہ دلاثت و اشورین گروت یو دارا قرا قاون ورك واغا عيسو دو شيتا غناو ميشيلا عمريديتي هاوري او دا ايتغتي مالي رزنا نو وميي زكي جينا اغا بانن لي يغمرض نو دا دو دو هاوري والله اغا زنانا يا ايسنا جنو من المعيذ لغ بماي ان نسائكم اني تثبتون كذا وجب هاوري چینا بیماری نہ آگ بدری میاں نے میام تلاک وقلو اما خام منی بچے شو بس ایت پور آننی تلاک شو لكنه لا يمكنك أن تكون بأس لحاملية تتعيد هذا يمكنك أن تكون بأس هذا يمكنك أن تكون بأس وَأُولَادُ الْأَخْمَانَ هَجَرُهُنَّا أَنْ يَزَانَا حَمْلَهُنَّا وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهُ يَجْعَلْ لَهُ مِنْ أَمْرِ يُسْرَى وَمَنَا غَسُوك يَتَّقِ اللَّهُ كيف يريد دا اللّانا لأن اللّانا يريده أكلاب ورقائي تسنين در خيط خدا مہر دنیا کارتی سنت مطابق حکم دے گی رے حکم دار اللہ حکم دے اللہ صاحب سرا دے گرے دے آمن کی وہ کر وہ تکان ہو جلری بچی آتی آپی بتن بدی دولری بچی اللہ سو بڑی آتی گی آپ اگر ازر ن جاتی گی آبادیاتی گی اجر جاتی گی لگا گے کی گئی آدھا عیدت کی رہی مین ہتہ یادان کہانی نا حمل, حمل. نہ ہمارا وہی جب ہم کی بچے ساون طرح کا کریلا کی نو پورا دے تنگئی جی تنگ گئی الفلاح شدمおっ ايوان أنه أسلمت من خلالوا وأحس المرأة وأن ترقي في جميع الحsay TP ترBenدي وجه للس char spoke وأحس المرأة على فيhave اوان أن ترقي في صوت 27 – تطبيب ف evacور حnisت integral النواطين والفر popping أي которم مزدور بوار کیڑتا درا والے کمزور ہے ری مانوری مانگری والی جاتا چلتا لا کرا کر دے لاگوان اللہ کر دے اللہ دنیا کی سنگی اللہ جرا دنیا کی سیا جہدہ تقریب نہ دنیا کی پورے مصیبت تکلیف کی نہ اللہ و جنت نا آخرت کی بدلا رہی وقہ آئین خیات آت نہ فرمانی ہو وری پیغام پر وہ سبنا بن شدیدا خدین خرابی ہے سننا اللہ وہ نوکراشنا یو کرے اللہ کا حکم نہ فرمانی ہوگی نہ پیغام یقینی مات کی وہ سب نا اتابن شدیدا تیار کرتے اللہ دن شریدا دیر منتظمہ ختم کی لاکرت آؤشید رہیبہ کر دیا اللہ باقرت اللہ ایمان بلا کرت اللہدی نا منو ہا کدان ایمانے کا را ہو رسولن پیسامبار یوالے کم آیا دلہ دتا سمانے آیا سوتا اللہ مبئی نہ دل سر گن یہ جو کرے جل ندی نہ چوکا گیارہ کسان آ من ایمانے وہاں رسوا جہاز آمل کے پتلے گیری پیلا بار ایمانا اڑ دے تو جہاز مانے یہ جہاز ب کوم کے جہاد خلق نہ اللہ ہوئی دا بوا جی کے ظلمات کو جہاد راوت حق سے فرض دے. اب من من جہاز ابیاں جن نا سُنتا امیش امیشہ خد احسن الله اللہ احب کی اللہ رضب دنیا کی بولا اللہ سنور کی جہادوں کی نہ اللہ بدل رزبر کی رزب بدل حضر کی اور جنت اور دنیا کی اللہ اللہ دن اللہ رضا تیزا کر لیس ماننا ہوا آسمانو نابی تھی سب دی اللہ کا ساتھ کیا ہوا آسمان کی حکم ڈاللہ بے نہ ہوتا داولی اش اللہ بے شک خدائی اللہ کل شہید خدی اللہ پہاڑوں بے شک اللہ کرا تھا کردا اللہ یہ کل یوشی بھائی مند پوری اللہ عظیم دے اللہ رحیم دے اللہ پہار دے آوری سورت کی اللہ پاک اول حصہ امور منتظمہ اگر ذکر کے منہ میں جاد ہوتی کی میں سکی توحید رسالت تو کی عیدالت ایمان بلا کر نشر خیری مو رکھتا بڑا